کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے یا کلمہ شہادت یہ دونوں جائز ہیں اگر کوئی شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ بھی اگر پڑھا دیا جائے تب بھی وہ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں تفصیل سے سارے کلمے اور ساری چیزیں اس کو بتائی جائیں اور ساری تفصیلی اسلام کی بتائی جائے اور اسلام خلاف جتنے مذہب ہیں ان سے نفرت یہ تفصیل ہے جب جس نے لا لا اہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا یا پڑھا دیا تو وہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا ایک بات اور سن لیجیے عموماً ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا آپ کے پاس آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہمارے یہاں عموماً جنہیں مسئلہ معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا آپ ٹھہرے آپ ایسا کریں کہ زہر کی نماز میں آئیں تو ہم آپ کو امام صاحب کے پاس لے جائیں وہ امام صاحب آپ کو کلمہ پڑھائیں ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان بنا لو اس کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے بغیر وقت ضائع اور کسی نے اگر اس میں دیر کی کہ ہم ذرا ٹھہریے مولانا کے پاس چلتے ہیں یا دیکھیے ابھی میں مصروف ہوں ذرا آپ دو گھنٹے کے بعد آ جائے یہ خود دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کیوں کہ جتنی دیر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اتنی دیر وہ کافر رہا تو اس کے کافر رہنے پر آپ راضی رہے تو کفر سے رضا یہ بھی کفر ہے کسی کے پاس آدمی آئے جی مجھے مسلمان کر لو مولانا سارٹیفکیٹ لکھت پڑھت یہ الگ اسی وقت آپ اس کو کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب مولانا کے پاس لے جانے میں کوئی دیر ہو جائے یا اس کی سند بنائی جاتی ہے اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں خدا نہ خواصہ ہزار مرتبہ نہ خواہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر لو آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا خدا نہ خواصہ یہ دونوں کی موت اگر واقع ہوئی تو ان کی موت اسلام پر نہیں ہوگی وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا اور یہ کفر سے رضا کی بنا پر یہ بھی دائر اسلام سے خارج ہوگا اور جب دائر اسلام سے خارج ہوگا کہ معنی کیا ہے یہ بھی آپ اس کی ہلاکتیں سن لیجی وہ کیا ہے کہ آج تک جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع جتنے حج کیے جتنے عمرہ کیے جتنی دی جو نے کی ہے سب کے سب ضائع ہو گئی اب اثر نو یہ مسلمان ہوگا ایسے کم سے کم دس بارہ کیس ہمارے پاس آئے کہ بےچارے سیدھے سادھے جو علماء ہے بھائی ہمیں پتا نہیں مسلمان کیسے آپ ذرا اس کو مسلمان کر دیں ہم دونوں کو کلمہ پڑھاتے ان کو بھی اور ان کو اور کوئی ایسا آدمی اگر غلطی کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھے گا اور تجدید ایمان کی نیت سے اور تجدید نکاح بھی ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ہوگا یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے فوراً اسے کلما پڑھائیے پھر اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس لے جائیں آپ فرمائیے